من بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولدكم منكم امه يدعون الى الخير ويعمرون ويامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون پچھلے آیا کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور ایمان پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اگلی آئے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو باہم متحد رہنے اور تفرک ان الحق سے یعنی حق سے منھ پھیرنے سے منع کیا کہ سارے کے سارے حق پر قائم رہیں اور باہم جو ہے وہ جدائی کی صورت اختیار نہ کریں سارے اہل ایمان جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر قائم رہیں عیسائے کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگ جو حق سے ہٹیں یہ انہیں حق کی طرف دعوت دیں حق کی طرف دعوت دیں اور یہ ذہن میں رہے کہ حق کی طرف دعوت جو ہے وہ دونوں کو دی جائے گی مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی مسلمان کو بئی مجھے دی جائے گی جو حق سے ہلنے لگے اسے دعوت دی جائے گی اور کافر جو ہے وہ تو کلی طور پر حق سے ہٹا ہوا ہے حق کے ہی نہیں ہے تو اسے بھی دعوت دی جائے گی دونوں کو فرق ان میں یہ ہوگا کہ مسلمان کو جو دعوت دیں گے اسے اصلاح کا نام دیں گے اور کافر کو جو دعوت دیں گے اسے تبلیغ کا نام دیں گے کیا کہیں گے دونوں میں اصلاح اور تبلیغ جو ہے ان میں دونوں میں فرق ہے کہ اسے کلمہ کا پیغام پہنچ چکا ہے یہ کلمہ کو قبول بھی کر چکا ہے اللہ پڑھ چکا ہے یہ جی رسول اللہ سلام کو مان چکا ہے جتنے بھی ایمان کے مقتدیات ہیں ان کو مان چکا ہے اب اس کے اندر کو خرابی آ رہی ہے تو اسے اس کی اصلاح کی جائے گی کنہیں سے مزہ مسئلہ تبلیغ ہوگی کافروں تک کافروں کو پیغام میں حق پہنچائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے سایہ کریمہ کے اندر اہل ایمان کو ارشاد فرمایا ول تک من کم امتوں یدون خیر میں کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے ایک گروہ ہونا چاہیے جو الخیر جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے یہ ذہن میں رہے یہ خیر جو ہے اس سے مراد رب تبارک بطالہ کا قرآن اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فرمایا کہ اتباع القرآن و سنتی فرمایا کہ رب عالیٰ کے قرآن کی پیروی کرنا اور میری سنت کی پیروی کرنا یہ خیر ہے یہ کیا دائر ہے دائر یہ خیر ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ دو دعوتیں جو ہیں نا دعوت لقرآن اور دعوت لسنا یہی اصل دعوت ہے اصل دعوت ہے یعنی جو بندہ قرآن سے اور حدیث سے ہٹے اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے لیکن آج جو دعوت چل رہی ہے نا عموماً چل رہی ہے وہ پیر کی دعوت چل رہی ہے جہاں بھی آپ چلے جائیں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کوئی عالم چلے جائے ہاں جی آپ کن کے بیت ہیں اگر تو آپ یہ کہیں کہ اس کے پیر کی بیت ہیں پھر وہ آپ کی تقریر بھی بڑے ذوق سے سنیں گے گفتگو بھی سنیں گے آپ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھیں گے اگر آپ کہہ دیں کہ جی، میں تو فلاں پیر کا بیت ہوں تو نہ آپ کی تقریر ان کو اچھی لگے گی نہ آپ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب اچھی لگے گی نوزب اللہ کئی سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یعنی کہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ایک پیر ہے ان کے مرید ہیں سارے ان کا ایک پڑھانے والا استاد وہ میرا شاگرد ہے وہ کتابیں لے گیا ہماری لکھی ہوئی وہاں وہ جا کے رکھی انہوں نے اکھاؤ کتابیں اٹھائیں یہاں سے یہ ہمارے پیر کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں لہذا آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے یار رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور نموز کی کتابیں ہیں اور تم اپنے پیر کی عزت کو رسول علیہ السلام کی عزت سے بھی بڑا جانتے ہو یار کیا عجیب دماغ خراب ہوا ہے لوگوں کا آج نوز بلّہ منظال آپ دیکھ لیں نا کسی کو وہ جناب پیر کی نشانی یا بات آکل شام کے صحابے میں کوئی نشانی ایسی نہیں تھی سارے کے سارے ایسے مسلمان ایک دم دکھائی دیتے تھے یہاں جناب کسی کی شلوار کا رنگ بکھرا ہے کسی کی ٹوپی کا کسی کی پگڑی کا کوئی چار چٹ پٹیاں جناب ٹوپی میں باندھ کے لگا پھرتا جناب کیا جی میں فلانے پیر کا بیت ہوں میں فلانے پیر کا بیت دور سے لگا گا جی فلانے پیر کا بیت ہے یہ والے امتیازات آخر کہاں سے نکالے یار تم نے اور آج اس ان علامتوں کے نکلنے سے نا نقصان یہ ہوا ہے کہ کوئی بندہ جا رہا نا سامنے اب میں مثال کے طور پہ یہ سادی ٹوپی پہنی میں نے مجھے دیکھ کے لوگ سلام کریں گے اور ساتھ کو بندہ جا رہا ہو ایسا جس نے اس کے پیر کی طرح تو سر پر اسے بھاگ کے ڈالیں گے اسے موانگا کریں گے سارا کچھ کریں گے کیوں یار ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نسبت تو وہ کلمے کی نسبت ہے یار اس سے بڑی نسبت کون سی ہے آج آپ جب تک دیکھیں آپ کے پیر کے ساتھ کوئی اتفاق رکھتا ہے تو آپ اس کو ملیں بھی اس کی اس کی آواز بھی سنیں اور اس کے ساتھ بھی, اس نے خلق سے بھی پیش آئے پیر کو ماننے والا نہیں ہے وہ کلمے والی اسے ذہن میں رکھے باقی ساری یہ ایسے ہی ہیں. ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا مت والدین پوچھا نہیں جائے گا آپ سے. لیکن کیا کریں آج لوگوں کا زین گیا ہے بس جناب کیا مت والدین پیر کے ساتھ جائے گا پیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو پھر کیا خیال ہے تو پیر کے ساتھ اٹھے گا تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ کون اٹھے گا آکل شام کے ساتھ کون اٹھے گا حضور کے صحابہ کے ساتھ کون اٹھے گا جن کے بارے میں آکل شام نے ارشا فرمایا ہے میرے کریمہ کل شام عرشہ فرماتے ہیں میں کہ قیامت والے دن میرا صحابی جہاں بھی فوت ہوا ہے جس علاقے میں دفن ہوا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک مطالعہ میرے صحابی کو نور عطا فرمائے گا اور میرا صحابی اس علاقے کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت کی طرف روانہ ہوگا یہ حضور فرما رہے ہیں صحابہ کے ساتھ اٹھنے کا وہ تو بتایا نہیں ہم نے, ہم نے ہم نے تو شان بیان کی اپنے پیروں کی اور آج پیروں جو ہیں وہ گلے پڑے ہوئے ہیں سارے اے پیر جو ہے بیٹھ کے گدی پہ بیٹھ کے نام کیا ہے حضرت غوث رضی اللہ تعالی کا اور پیر بیٹھا وہاں پہ رابجیت کی تعلیم دے رہا پیر بیٹھا وہاں پہ تازیت کے تازی نکال رہا ہے دس محرم کو جو نکالتے ہیں دوسرے کالے وہی نکالنے کی دعوتیں دے رہا ہے آج اگر ہم نے سب سے بڑی ہستی اگر آکل ستم کو مانا ہوتا نا تو یہ جو نکے پیر جو پھرتے ہیں نا سارے کے سارے یہ کبھی ہمیں گمراہ نہ کرتے کبھی ہمیں راہ حق سے نہ ہٹاتے ان دلیلوں نے قوم کو نماز بھی نمازیں بھی معاف کر دی ہیں شریعت ساری معاف کر دی ہے لیکن ایک ہم ہے کہ اندھے بن کے ان کے پیچھے لگے ہوں خدا کے لیے آپ سب سے بڑا شیخ سب سے بڑا مرشد رب تبارک مطالعہ کے قرآن کو سمجھیں سب سے بڑا مرشد امت کے لیے کوئی ہے تو میرے آکلسعت السلام امام احمد رضاء اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ سنی صحیح العقیدہ ہو اس کے لیے خدا اور اس کے رسول شیخ کافی ہے یعنی کہ مرشد کافی ہیں ان کی جو ہے نا ہدایت اس کے لیے کافی ہے کسی پیر کی بات ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مجھا مسئلہ ایسے جناب پیروں کو پکڑ پکڑ کے جناب وہ جناب مال بھی لے گیا دولت بھی لے گیا ایمان بھی لے گئے صاحب جو شیخ صحیح کامل شیخ ہے اور با ہے اور صحیح اور ہے دین کے تڑپ رکھنے والا بندہ ہے اس سے بیت ہونا کوئی منع نہیں ہے لیکن یہ جو پیر آج کل لگے پھرتے ہیں ان سے بیت ہونا آرام ہے میں پکی کہہ رہا ہوں آپ سچا مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے ان سے بیت ویسے ہی بیت جو ہے نا یہ کرنا مستحب ہے یہ ہوتی ہے توبہ توبہ کی بیعت توبہ کی بیعت ہوتی ہے بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بڑی جناب آج کر مشہور کر دیا انہوں نے جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر ہی شیطان ہے میں کہا یہ کس نے کہا ہے بھائی یہ کس نے کہا ہے میں نے کہا جب قرآن سے رہنمائی نہیں لوگے تو پھر ان جاہلوں سے لینی پڑے گی میں نے کہا یہ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی اللہ کا فرمان ہے اور وہ ہے کس طرح سن ذرا اور میں جب ملم یق استاد میں جس بندے کا استاد نہ ہو وہ دین خود اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے قرآن پاک کو اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے میں دیکھ لیتا ہوں اردو ترجمہ دیکھ لوں گا میں مجھے کیا ضرورت ہے مولوی کی ظاہری بات ہے جس نے ترجمہ کیا وہ بھی تو مولوی ہوگا نہیں سمجھ آیا اگر کوئی دوسرا ہے کوئی اپ ٹو ڈیٹ ہے اس نے ترجمہ کیا ہے تو اس نے ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو مولوی سے پڑھا ہوگا مولوی کا فیض تو کہیں نہ کہیں سے آیا ہے تو فرمایا کہ جو بندہ جس بندے کا استاد کوئی نہ ہو وہ خود دین پڑھنا چاہے خود ہی جناب کتابیں دیکھنا چاہے فرمایا کہ اس کا استاد پھر شیطان ہے یعنی شیطان اسے کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے کبھی بھی رائے سے ہٹا سکتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو خود ہی پڑھ کے دین سے ہٹ گئے جب تک کہ بندہ کسی استاد کے پاس دیکھنا نا یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے نا بندے کا ایک مسئلہ جو ہے نا مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ہے وہ میڈیکل کی کتابیں اٹھا کے اس میں پڑھ لے جناب کسی بندے کو پیٹ میں رسولی ہو تو اس کا اپریشن ایسے ہوتا ہے اور لا کے چھری چھری اور کا شوکا جو کسائیوں کے پاس ہوتا ہے اور سوئی دھاگا ساتھ رکھ کے اور کسی کا پیٹی ہی پھاڑ دے کوئی اسے دانا کہے گا سارے بیوقوف کہیں گے نا پاگل کہیں گے کیوں کہیں گے اس اس لیے کہیں گے کہ یہ بندہ پاگل ہے ایک مشہور لطیفہ بھی ہے کہ پروفیسر کا نا ایک جگہ کسی گاؤں میں خربوزہ کھا رہی تھی اونٹنی ایک او بڑا خربوزہ آ گیا اس کے گلے میں پھنس گیا یہاں پہ گلے میں پھنس گیا تو وہ سارے لوگ پریشان پہ اب کیا کریں ایک بندہ دیہاتی کہیں سے آیا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا اس کے گلے میں نا خربوزہ پھنس گیا ہے اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جو پیچھے سے گیا بھاگتا ہوا آیا اس نے آگے زور سے پاؤں سے ٹھوکر ماری وہ خربوزہ ٹوٹ گیا آدھا اندر چلا گیا آدھا باہر آ گیا اونٹ نہیں ٹھیک وہاں پہ ایک بندہ کھڑا تھا پروفیسر زین کا اس کی دادی بیچاری کو رسولی تھی گلے میں اس نے کہا دماغ خراب ہے میرے ابے کبھی ایسی دوائیاں لیتے پھرتے دادی کے لیے آسان نسخہ ہاتھ آیا وہ گیا گھر جا کے اس نے کہا ابا آسان کہا کیا ہے اس نے کہا پڑھا لکھا بندہ یہ کون سی کو جناب بدتمیزی کرے گا اس نے دادی کو بٹھایا سامنے گلا وہ اس طرح کرے پکڑ لیا پیچھے سے بھاگ کیا ماری دادی کو داتی کو ڈبے کر گئی دادی روانہ ہو گئی اب بتائیں اس طرح کر کے بندہ علاج شروع کر دے اسے کیا کہیں گے پاگل کہیں گے نا بے موقعوف کہیں گے بھئی وہاں خربوزہ پھنسا ہے وہ اونٹنی ہے وہ یہ تیری دادی محترما ہے اور اس کو رسولی ہے اور سولی بھی تو اگر ٹھوکر مار کے پاؤں گی وہ نکالنا چاہے گا تو ظاہری بات ہے پھر علاج بھی ویسا ہی ہوگا اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود سے جناب تحقیق شروع کر دے ریسرچ اسکالر بن جائے اور کہے جی میں تو خود ہی جب دیکھ لیتا ہوں جب تک کسی رہنما کی رہنمائی ساتھ نہ ہو اس وقت تک کسی بھی چیز کے بندے کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے بہت ساری مثالیں ہیں اس پر لوگوں کے آمت ہونے کی ایک میں آپ کو بتاؤں حدیث شریف ہے آکر اسام کا فرمان ہے منیستنجا فل یوتر جو بھی بندہ استنجا کرے وہ تین بار کرے کتنی بار کرے تین بار کرے یعنی ڈھیلا استعمال کر رہا ہے ڈھیلے کے ساتھ کر رہا ہے تو تین ڈھیلے استعمال کرے اس طرح کر کے جو بھی شے ہے اس طرح تو ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو کسی نے دیکھا کہ وہ بندہ پہلے پہلے ہوتی تھی وہیں پہ قطا حاجت کر لیتے تھے ایک بندہ جو ہے اس نے کھالے پہ, پہ پانی جا رہا تھا وہیں پہ ساتھ پیشاب کیا اور ساتھ استنجا کر لیا کھالے سے پانی پانی جو رہا تھا استنجا کر کے ساتھ ہی اس نے نماز شروع کر دی اور ایک بندے نے دیکھا اس نے کہا خدا کے بندے نے وضو کیے نہیں ہے اور بشاب کیے استنجا کرنے کے بعد ہی نماز شروع کر دی ہے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے بغیر وضو کے نماز شروع کر دی انہوں نے کہا حدیث شریف میں ہے منیش جا فلیوتر یوتر جو بندہ استنجا کرے وہ وطر بھی پڑھے جو استنجا کر لے وہ کیا کرے وطر پڑھے یہاں پہ وضو کا تو حکم نہیں ہے اب انہوں نے کہا خدا کے بندے وطر کا جیسے وطر نماز جو ہے نا وہ تا میں ہے یہ سمجھ جیسے دن کے وطر جو ہے نا وہ مغرب کی نماز دن کے وطر کہلاتے ہیں رات کے وطر وہی ہیں وہ تین رکھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم تین پڑھتے ہیں بعد جو ہے نا وہ مسالک والے ہمارے یعنی کہ آنا شفافے میں سے ان میں سے وہ ایک وطر بھی پڑھتے ہیں تو ان کے وہ بھی وطر ہے ایک رکھتے ہیں نا چونکہ ایک وطر ہے ایک ایک کو تاک کہتے ہیں اور تین کو بھی تاک کہتے ہیں پانچ کو بھی تاغ کہتے ہیں وہ وطر کہلاتا ہے اب وہ خدا کا بندہ جو ہے نا وہ صرف گرامر کی زور پہ اس نے کہا تنجا فلیوتر جو استنجا کرے تھے وہ بھیتر بھی پڑھے اب اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تنجا فلیوتر کا مطلب کیا ہے تنجا فلیوتر جو استنجا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین ادر ڈھیلے استعمال کرے یا تین بار کم از کم پانی اچھی طرح بہا لے تاکہ صفائی اور ستھرائی اسے حاصل ہو جائے اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کا دماغ کیسے خراب ہوتا ہے خود ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ساتھ اس نے دو کتے باندھے ہوئے موٹے موٹے والے کتے وہ پکا بند کر, کر نماز پڑھی تو نماز میں ساتھ جو نا وہ بیٹھا ہوا ہے دو کتے باندھے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے نماز پتر بند کرا دینوں آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز میں آپ نے کتے باندھے ہوئے تھے یہ کیا طریقہ آپ کا اب سے اس نے کہا جی دیکھیں حدیث پاک ہے لا سلا اللہ بے حدور آپ کی نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک کتا ساتھ نہ ہو انہوں نے کہا خدا کے بندے وہ حدیث شریف ہے اللہ بحضور القلب موٹے کاف کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے آپ کی نماز تب تک نہیں ہوتی کامل جب تک آپ کا دل حاضر نہ ہو یہ نہ ہو آپ کھڑے نماز میں ہوں آپ سوچ کچھ ہو رہے ہوں یہ نہیں ہے تمہاری نماز کامل نہیں ہوتی جب تک تمہارا دل حاضر نہ ہو انہوں نے کہا وہ موٹے کاف والا ہے اور بتائیں خود پڑھ تو لیا اس بیچارے نے اب اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے جی اور ایک میں آپ کو سچا لطیفہ سناتا ہوں لطیفہ سچی بات سچا واقعہ سناتا ہوں فرض جو ہے نا یہ عورت کے اگلے مقام کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک پٹھان ہے اس نے یہ پڑا مسئلہ اب اس فرج کو فرج پڑ رہا تھا ٹھیک ہے نا ہمارے استاد صاحب ہیں ان کے پاس آیا وہ آپ کہنے لگا جی یہ لکھا ہوا کہ عورت کے فرج میں کوئی چیز رکھ دیں تو بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کہتا میں تو اتنے عرصے سے عورت کے فرج میں کچھ رکھتا ہی ہوں کہتا وہ فرج کیونکہ اس کے جہیز کا تھا اس لیے کچھ بھی نہیں رکھتا کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ میں غسل فرض ہو جائے اب اس بیچارے بہشتی کو کون سمجھائے جس میں جس بے وقوف میں اردو پڑھنے کی حالیت نہیں ہے اسے بھی دعویٰ ہے کہ جناب ہم تو ایسے جناب نام پڑھ لیں گے بہت سارے لوگ ایسے دنا لگے پھرتے ہیں ایک مولوی صاحب نے سنایا اس نے کہا ایک جگہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا پڑھ رہا تھا سبق ان کے پاس بیٹھ کے چونکے کو چونکا پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے चोंका. चोंका. بندہ اوپر سے ہے اس نے کہا جی یہ تو یہ تو کیا پڑھ رہا ہے چونکا پڑھ رہا ہے اس نے کہا اس بیوکوف کو میں نے سمجھایا ہے یہ چو نکا ہے چونکا نہیں ہے یہ پھر بھی چونکا پڑتا ہے اب یہ نہیں پڑھانے والا بھی وہی پڑھنے والا بھی وہی اس لیے جب تک بندے کو کسی ماہر کی رہنمائی حاصل نہ ہو تب تک کوئی بندہ سیدھے راہ پہ چالے نہیں سکتا ہر کام میں جناب ایسے ایک بندہ پڑھ کے اب دیکھیں کچھ پڑھ بھی لیا نا جب تک پریکٹیکل طور پہ اسے سمجھ نہیں گی تب تک بھی اسے کوئی نفنی ہونے والا ایک بندہ پڑھ کے آیا باہر سے انہیں پریکٹیکل نہیں کروایا ورک شاپ کا کام ٹریکٹر بنانے کا سارا سیکھ کے آ گیا لیکن اس نے یعنی کہ پڑھ کے آیا سیکھا نہیں اس نے پریکٹیکل نہیں ہے وہ آیا جناب آ کے اس نے پوری ٹریکٹر کھول دی کسی کی آئی ساری کھول دی اب جناب جوڑنے کی بات ہے جو بھاگ کے کتاب کھولے کتاب بھی جناب تیل والے ہاتھ لگا لگا کے کتاب بھی کالی تو وہ جناب نہ پڑھا جائے اسے نہ کہ گاڑی جوڑی جائے اسے تو یہ جب تک بندہ جو ہے نا کسی ماہر فقی کے پاس ماہر عالم کے پاس بیٹھ کے نہ کے تب تک بندہ وہ خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اوروں کو بھی گمراہ کرے گا نہیں سمجھا ہے مسئلہ. مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے امتوں تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اب خیر کیا ہے اور تبارک و تعالی کا قرآن ہے اور حبیب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے یعنی قرآن اور سنت اور سنت دیکھیں یہاں پہ ایک مسئلہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سنت جو ہے نا سنت کی پیروی کا حکم ہے میں حدیث کی پیروی کا حکم ہوں نہیں, نہیں سمجھ آیا مسئلہ سنت کی تعریف یہ تریقہ تو مسلوکتعلیم لمبا سنت وہ ہے جو امت کی تعلیم کے لیے جاری کیا گیا وہ طریقہ اب اقلی صاحب سلام کے نکاح جو ہے وہ متعدد ہوئے چار سے زائد نکاح ہے نا نواز متارد بیک وقت میں رہی آپ کو بندہ آقل اسلام کی یہ, سنت ہے. نا نا. یہ سنت نہیں کہیں گے جو آپ کے لیے جاری کیا گیا جو ہمارے لیے جاری کیا گیا. بخاری شریف میں حدیث نے منع فرمایا کوئی بھی بندہ مغرب اصر کی نماز پڑھ لے فرض ادا کر لے مغرب تک سر غروب تک کسی طرح کا کوئی نفل نہیں پڑ سکتا اس طرح کی سات آٹھ حدیث ہیں صرف بخاری کے اندر اور سات آٹھ سے بھی زائدہ حادیث اتنی بخاری میں ہے حضرت کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے آکل صدر شام نماز پڑھا کے عصر کی مسجد سے گھر آتے تھے اور گھر آ کے حضور نفل پڑا کرتے تھے حضور نفل پڑا کرتے تھے کیا مطلب ہے اس کا وہ جو اکل سامنے فرمایا ہے نا مسجد میں لوگوں کو بتایا عصر کے مغرب عصر کی نماز فرد پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے منع ہے وہ سنت ہے وہ حضور جاری فرما رہے ہیں طریقہ امت کے لیے جو عکل سامنے گھر میں پڑھے وہ وہ حدیث ہے اس پہ حمل نہیں کر سکتے اسی طرح گھر کے حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی آکل شاط سا شام سویا کرتے تھے لیٹ جاتے حضور نیند آ جاتی آکل شام آکل سا کے سونے کی آواز یعنی خراٹوں کی آواز تک میں خود سنا کرتی تھی آکل شاہ اٹھتے اور حضور نماز شروع کر دیتے بغیر وضو کے ایک دن میں نے عرض کیا حضور ہم تو میں وضو کرتے ہیں آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں آکل شاہ نے فرمایا کہ وضو جو ہے نا وہ ٹوٹتا ہے دل کی غفلت کی وجہ سے کس وجہ سے ٹوٹتا ہے دل غافل ہوا بندہ لیٹا ہے لیٹنے کے ساتھ جو ہے نا دل غافل کیونکہ بندہ جب سوتا ہے نا آزاد اس کے مفاصل ڈھیلے ہو جاتے ہیں ہوا خارج ہو جاتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کوئی بندہ جاگرا اسے پتہ ہوتا ہے نا جو وہ ٹوٹا میرا جب بندہ سو جاتا ہے نا سونے کی حالت میں اس کے آزاد ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو آ کر نے بھرمایا کہ میں اس وقت بھی جب سویا ہوتا ہوں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور انتظار میں ہوتا ہے کہ کب رب تبارک بتا لگا جائے اور بلدر بلدر بلدر سارا پتہ ہوتا ہے سارا سارمبیا کو پتہ ہوتا ہے سب رمبیا کرام علیہ السلام کی یہی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ایسی حالت کے اندر یعنی ایسی حالت کے اندر کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کیوں کیا کو کیا طریقہ دیا میں کچھ سو جائے تو وضو کرے لیکن آک السطام سو جاتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا کھڑے ہو کے حضور نماز شروع کر دیتے ہیں مطلب کیا ہے اب وہ جو حکم دیا ہے سو جاؤ تو وضو کرو وہ امت کے لیے ہے وہ سنت ہے اور آکل سے شام سو کے اٹھتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں بغیر وضو کہ یہ, یہ حدیث ہے یہ سنت ہے؟ نہیں ہے یہ سنت اور حدیث میں یہ فرق کرنا ضروری ہے یعنی کہ ہر سنت تو حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں یہ مسئلہ یہ انتہائی اہم بات ہے آج لوگ جو ہے نا پکڑ کے ہر حدیث کو یہ دیکھیں جی حدیث میں آ گئے یار دیکھیں یہ سنت بھی ہے علیہ السلام نے یہ طریقہ امت کے لیے جاری بھی فرمایا یا نہیں فرمایا آکل علیہ السلام بہت سارے مسائل ہیں جو آکل علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا کئی صحابہ کرام لے مردوان کے لیے خاص فرمایا ہے جیسے آکل صحیح نے فرمایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے فرمایا نہیں فرمایا ایک حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جب کے سوراخا کے بن مالک حملہ کرنے کے لیے آئے تو وہ دھس گیا ان کا گھوڑا بھی زمین میں بعد میں انہوں نے عرض کی توبہ کرتا ہوں کل میں پڑا مسلمان ہو گیا وہی راستے میں ہی سامنے میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے اور وہ بھی سونے کیوں گے ان کے لیے پہننا رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کے لیے اجازت فرمایا اور اسے کہنا کہ جناب یہ اقل سام نے اجازت دی ہے پہننے کی تو بھئی ان کو اجازت تھی خاص وقت کے لیے اجازت تھی اسے حدیث کہیں گے اسے سنت نہیں کہیں گے کہ سب کے لیے جناب حلال ہو گیا سارے پہننا شروع کر دیں جیسے اقل سامنے کے رسیابی ہیں انہیں کوئی مسئلہ ہو گیا جسم میں تکلیف ہو گئی اقل سام نے کہ تم ریشم پہن لو باقی کوئی نہ پہنے سمجھا ہے مسئلہ اسے پکڑ کے لیکن ہر حدیث قابل عمل ہو یہ نہیں ہو سکتا سمجھا گیا مسئلہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشان فرمایا فرمایا کہ يدعون ما کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں بیاں مرون بالمعروف نیکی کا حکم کرتے ہیں بیا نہ ہن البن اور برائی سے روکتے ہیں بلا کہ ام المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں کل جی انشاءاللہ شاء اللہ وجل اس پہ گفتگو کریں گے باقی جو رہ گیا سارا یہ بھی ترما پڑ دیا ہے گرمی ہے لوگوں کو پریشانی ہوگی دوستوں کو اس لیے انشاءاللہ شاء کل یہیں سے یہ درعون خیر سے یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔